میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو آج کے سلسلے نیک بننے کا نسخہ میں مرحبا کہتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیے اللہ تبار کو تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے میں جو بھی ہم مدنی پھول سنیں جو علمی باتیں سنیں انہیں توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا کریں قید العلم بالکتابہ کہ علم کو لکھ کر قید کر لو تو اچھی اچھی باتیں جس سلسلے میں جو باتیں بھی آپ کو ملیں تو ان کو حت الامکان لکھ لیا کریں اور ایک باقاعدہ ڈائری اپنی بنا لیں مدنی چینل کے حوالے سے جس میں مدنی چینل کے مختلف سلسلوں کے اور بالخصوص نیک بننے کا نسخہ چونکہ اس کا تعلق ہماری دنیا سے بھی ہے یعنی جو دنیاوی زندگی ہے ہمارا ایمان ہے اس کی حفاظت سے بھی ہے اور ہماری آخرت سے بھی ہے تو اس لیے بالخصوص اس سلسلے کے مدنی پھولوں کو ضرور بضر لکھ لیا کریں اور ان کے مطابق عمل کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حضرت سینا عبداللہ ابن عمر ابی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے سب سے زیادہ عقل من اور دانا وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے احسن طریقے پر تیاری کرے یہی حقیقی دانا لوگ ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک میں سب سے زیادہ عقل مند اس شخص کو کہا گیا کہ جو اپنی موت کی احسن طریقے سے تیاری کرتا ہے موت کو یاد رکھتا ہے الحمد للہ تبارک و تعالی اس طور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کا جو ہمیں ایک نسخہ عطا فرمایا ہے جو نیک بننے کا ایک بہترین نسخہ ہے اس کے اندر الحمد یہی سوچ دی گئی ہے یہی ذہن دیا گیا ہے جتنے بھی مدنی انعامات ہیں اگر آپ ان کو توجہ کے ساتھ پڑھیں تو وہ فکر آخرت پیدا کرتے ہیں وہ ہمیں اپنا دنیا میں آنے کا جو ایک مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہمیں بھیجا اس میں جو حکمت ہے اس طرف ہماری توجہ دلاتا ہے آج بھی الحمدللہ تبارک و تعالی مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر پانچ پر ہماری گفتگو ہوگی تو اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہ بھی ہماری آخرت کے حوالے سے ہمیں ایک ذہن دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد دلانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے سے اور دیگر جو ہے دعاؤں وغیرہ سے ہمیں جو ہے اولاد وغیرہ کے حوالے سے ہماری اس طرف توجہ دلاتا ہے الحمدللہ تبارک و تعالی آج جو مدنی نعام ہے ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد امیر اہل سنت کی زبانی ہم مدنی نعام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ ہر سلسلے کی طرح اس مدنی نعام کی وضاحت اور اس کے سلسلے میں آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات یہ سوالات آڈیو بھی ہیں ویڈیو بھی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے میں ہم ایک ایسی مدنی بہار بھی سنیں گے کہ انشاءاللہ اس کو دیکھ کر جو ہے اور سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آئیے اب ہم آج کا جو ہمارے سلسلے کا مدنی انعام ہے جو نیک بننے کا آج کا نسخہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی امیر اہل سنت کی زبانی سنتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنِ انعام نمبر پاک. کیا آج آپ نے اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد اور کم از کم تین سو تیرہ بار دروشری پڑھ لیے سبحان اللہ آج کا مدن انعام ہے کہ کیا آج آپ نے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد اور کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ دروے پاک پڑھے اب یہ مدنی انعام تو ہم نے سن لیا یقینا ہر مدنی انعام میں جیسے ہم سنتے ہیں اس میں بہت تفصیل ہوتی وضاحت ہوتی ہے تو اس مدنی انعام میں بھی یقینا تفصیل ہوگی اور پھر ہر مدنی انعام کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت اور افادیت ہے تو اس مدنی انعام کی مدنی انعامات میں اور ہماری زندگی میں کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے مدنی نعامات کو اپنایا ہے تو اس مدنی انعام کی کیا اہمیت اور افادیت ہے اس بارے میں کچھ اگر وضاحت ہو جائے یہ جو مدنی انعام اپنے دی... شاء اللہ عام میرنت دامت برکات العالیہ کی زبانی آپ نے سنا الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا تو یہ مدنی انعام جو نا اس میں مطلب ایک جیسے ابتدا کے اندر جب یہ سلسلہ پہلا پہلا اس کا سلسلہ تھا اس وقت عرض کی گئی تھی کہ یہ مدنی انعامات اتنے جامع ہیں کہ چاہے دنیا کا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد ہو وہ چاہے کوئی سیٹ ہو نوکر ہو چاہے کسی ملک کے اندر کام کرنے والا ہو یا اس ملک کا مالک ہو چاہے وہ ابھی اس وقت ایک چھوٹے سے مکان کے اندر بیٹھ کر یہ سلسلے میں شامل ہے یا بڑے بنگلے میں بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ جو جو جس, جس سطح پر جس جس کیفے پہ بیٹھا ہوا ہے نا یہ مدن انعامہ درج کیا گیا تھا کہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے اس میں آپ نیک بننے کے معاملے سے لے کر اپنے دنیاوی معاملات حل کے لیے آخرت کی برکتوں کے حصول کے ساتھ دنیاوی بے شمال مسائل کا حل ان مدنی انعامات میں ہے یہ ابتدائی میں بتا دیا گیا تھا نا تو یہ جو آج کا مدنی انعام ہے تو اس میں تو آپ جب اس مدنی انعام پر کریں گے کیونکہ یہ جو شجرا شجر قادر اتاریہ جو ہے جس میں یہ سارے اوراد و وظائف ہے جس کے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اور تین سو تیرہ بار درود پاک تو یہ جو شجرہ اتاریہ اس کے اندر کم و بیش اکیاون کے قریب و وظائف ہے اور اس میں یعنی کہ رسک میں برکت کے معاملات لے لیجئے غم و علم اور قرض کی ادائیگی کا معاملات ہوں تمام گناہوں کی مقصرت کے لیے کیونکہ نیک بندے کا نسخہ ہے تو نیک, بن، نیک بھی بندے کی ترکیب بنانی ہے اور اپنے گناہوں سے اپنے امان نامے کو مطلب ہے کہ کلیئر بھی کروانا ہے تو وہ مغفرت کے ذریعے نا تو گناہوں کی مغفرت کے لیے بلکہ ہر غم پریشانی سے نجات کے لیے ہر بلا سے محفوظ رہنے کے لیے سا بچھو وغیرہ موزیات سے پناہ کے لیے رات دن کے ہر نقصان کی تلاشی کے لیے دین و ایمان جان مال اور بچے سب کے محفوظ رہنے کے لیے شیطان اس کے لشکر سے حفاظت کے لیے جائز حاجات کامیابی دشمنی کی مغلوبی کے لیے اور جہنم سے پناہ اور سب سے بڑھ کر ایمان پر خاتمے کے لیے الحمد للہ اس مدنی انعام کے اندر یہ سارے جتنے میں نے بتائے بتائیں سب موجود ہے الحمد للہ اس سے مدنی انعامات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ایک مدنی انعام ہے کیا ہر سلسلے میں ایک ہی مدنی انعام ہوتا ہے اور جب ایک مدنی انعام پر آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ جو وقت ہے سلسلے کا یہ کم رہ جاتا ہے اور اس ایک مدنی انعام کی وضاحت نہیں ہو پاتی کیونکہ یہ مدن انعام جیسے میں ابھی آپ کو ارچ کیا نا اس میں ایک تو شجرہ قادریہ میں جو شجرہ آلیہ ہے اس کی برکتیں ہیں تو تین سو تیرہ بار درودے پاتا چونکہ اولاد وزائف کی بات ہو رہی ہے, و وزائف جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ مشائق کرام نے راہ طریقت اختیار کرنے والوں کو بڑی سختی سے و وظائف کی پابندی کی تلقین کی ہے اور انہیں سستی یا فراغت کے انتظار سے بڑا ڈرایا ہے کیونکہ عمر جو ہے نا وہ جلد ختم ہونے والی ہے دنیاوی مشاغل ختم ہونے کے بجائے بڑھتے رہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو کہتا ہے کہ بس تھوڑی سی فرصت مل جائے پھر انشاءاللہ میں پھلا وز کروں گا پلا کام کروں گا یا مدنی قافلے میں سفر کی بس وقت نکال لو پھر انشاءاللہ شاء سے تھوڑی سی ختم ہو جائے تو میں انشاءاللہ اجتماع میں حاضری دیا کروں گا تو یہ آپ سنتے رہتے ہیں تو دنیاوی مشاغل جو نا وہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتے رہتے ہیں کہ مشاخل کے فرماتے ہیں کہ فراغت ملنے تک اعمال و اولاد کو چھوڑنا یہ شیطانی مکرو فریب ہے کیا میں فراخت ہوگی پھر کر لوں گا یہ شیطان اس طرح وسفت سے ڈالتا ہے تو اس طرح مطلب ہے کہ جو بھی اسلامی بھائی اس وقت سلسلے میں شامل ہیں اور چونکہ یہ جو شجرا اتاریہ قادریہ کی جو عورات و وظائف ہیں نا اس کے صرف اور صرف جو امیر علی سنت دامت برکات ملا علیہ سے مرید ہیں یا طالب ہے ان کو پڑھنے کی اجازت ہے تو اب یہ کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنے فوائد ہیں میں نے کہا نا کہ ایمان کی حفاظت اب ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کے ذہن میں آتا ہوا یار کیا چیز ہے چلیں میں اس کی آپ کو بہت آپ کو ایسا مدنی پھول پیش کرتا ہوں انشاءاللہ شاء حضرت علی رحمان کی طرف سے جو ملا وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اس مدنی انعام کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی الملفوظ کے اندر اعلی حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص بہت دور سے کہیں سفر کر کے پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نارسکی کے حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ ایسے اولاد وضاعت بتا دیجئے کہ جس کا معمول بنانے کی برکت سے میں اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جاؤں اب اعلی حضرت علیہ رحمت جیسے ودیے کامن نے جب ایسے عاشق رسول ایمان کی حفاظت کی فکر رکھنے والے کو پایا ہوگا تو کتنے جذبے کے ساتھ آپ نے کیسے کیسے جامع انداز سے ورد بتائے ہوں گے آپ نے مطلب ہے کہ آل حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ روزانہ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد جو ہے وہ یا لا اکتالیس بار یہ پڑھ لیا کرو پھر فرمایا کہ صبح شام جو ہے آپ اوز بیکا مینر کا بکا شغ لما لا لم یہ بھی تین بار صبح تین بار شام کو پڑھ لیا کرو اور جب سونے کا وقت تو آرام کرنے لگو سونے سے پہلے سورہ کافرون کلیا کافرون جو ہے پوری آخر تک یہ پڑھ لیا کرو اور سونے کی کوشش کرو اگر یہ پڑھنے کے بعد اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ بات کر لو تو پھر دوبارہ پڑھ لیا کرو اس طرح سے مطلب نے فرمایا تو آپ کو سن کر یقین نہیں ہوگی کہ دیکھیں آلہ حضرت نے کتنے پیارے وید بتائے اور پھر وید بتانے کے بعد آل حضرت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا معمول بناو انشاءاللہ اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤ گے سبحان اللہ اب آپ غور کیجئے کہ دیکھیں اتنے پیارے ورد ابھی کہاں سے ملے الحمد للہ آپ کو امیر اہل سنت دامد درکار لا لیا جو ہے نا آپ دیکھیں ان کی یہ کرامت کہوں گا میں کہ اس وقت آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لاکھوں مسلمان اس طرح الحمدللہ بابستہ نظر آئیں گے اور کئی ایسے ہوں گے جو ابھی انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوگی اماما بھی نہیں سجایا ہوگا کلین شیوٹ ہوں گے پینشٹ بھی پہنتے ہوں گے لیکن ایسے کئی پینشر کے اندر یہ دعا کرتے نظر آتے ہیں کہ دعا کرو ہمارا ایمان سلامت ہمارا ایمان سلامت ایمان سلامت, ایمان سلامت, ایمان سلامت یہ سوچ آپ نے, دی. ساتھ ساتھ نے الحمد للہ یہ جو شجرائے اتاریہ میں نے جتنے بھی آپ کو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بتایا وہ شجرہ اتاریہ میں نہ صرف یہ موجود ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ایمان کی حفاظت سے تعلق سے ود موجود بارہ پر بھی ہے سولہ پر ہے اور سورہ کافرون جو ہے وہ سفا نمبر تیئیس پر یا حو یا قیوم اللہ, اللہ سولہ سفح نمبر سولہ پر ہے تو یہ مطلب ہے کہ اوراد و وظائف جو اعلی حضرت نے ایک عاشق رسول کو اس طرح ایمان کی حفاظت کی سوچ رکھنے والے کو عطا کیے وہ تمام کے تمام شجر اطاریہ موجود ہے سبحان اللہ اس سے آپ اندازہ رہیں گے کہ شجر اطاریہ کا ایک مدنی نام اس میں اس قدر فوائد موجود ہیں تو ہمیں تو مطلب کسی صورت میں بھی ان انعامات کو تو بالکل اپنے اوپر احسان نافذ کر لینا چاہیے بس ذہن بن جائے کہ کچھ کرے نہ کریں اور اچھا کرنا بھی کیا ہے کچھ زیادہ دیکھیں نا میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اور سلسلے میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے سے مدنی انعام کا رسالہ لینا ہے اور روز آنا ایک وقت مقرر کر کے بس فکر مدینہ کرنی ہے فکر مدینہ کیا ہے کہ بارہ منٹ فکر مدینہ کرنی ہے غور و خوص کرنا ہے اپنے بارے میں اپنا احتساب کرنا ہے محاسبہ کرنا ہے اور اس دوران فکر مدینہ یعنی خانہ پوری بھی کرنی ہے خانہ پوری کیا کرنی ہے کی؟ جیسے کہ اب سوال لکھا ہوا ہے ہر سوال کے نیچے تیس خانے بنے ہوئے۔ اب جو تاریخ کے حساب سے جیسے آج پندرہ سولہویں شب ہے رجب المرجب کی تو پندرہ تاریخ کی فکر مدینہ کریں گے بھی کہ آج ہم نے جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی اگر کر لی تو صحیح کا نشان پندرہ تاریخ میں بنانا ہے من سفر بنانا ہے اب یہ اتنا سا تو کام ہے اور اس کی برکتیں بھی کتنی ہے کہ ادیس باغ میں آتا ہے کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے اللہ اتنا آسان اہل سنت کا انداز دیکھیے اتنا آسانی کے ساتھ آپ نے اب یہ جب پڑھیں گے ایک ایک مدن انعام کو تو بار بار جب پڑھیں گے کہ شجرہ شاہجراختاری اوراد وضاح پڑھیں اب آپ نے آج نہیں پڑھیں پھر سوال آئے گا اور ایک ولی کامل کے سوال کی برکت سے دل میں ہلچل پیدا ہوگی یاری کرنا چاہیے آج نہیں کیا کل نہیں کیا آخر کار وہ عمل آپ کرنے لگ جائیں گے تو صرف فکر مدینہ کا معمول بنا لیجئے اور اس طرح انشاءاللہ شاء اللہ کا اگر آپ معمول رکھیں گے اور اس, کے تو اس کی برکت سے کئی آپ کے اخردی نعمتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ دنیا میں بے شمار برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جو شجرا ہے یہ صرف اور صرف جو ہے امیر اہل سنت سے جو بیت ہیں اور جو طالب ہیں وہی وہ پڑھ سکتے ہیں تو اب یہاں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو بیت ہیں اور جو تعلیم وہ تو پڑھ سکتے ہیں اب وہ جو امیر اللہ سنر سے بیت یا تعلیم ہیں وہ یہ اور آج جو آپ نے بتایا کہ اس میں تقریباً کم و بیش اکیاون جو ہے وظائف ہیں تو اس میں تو مطلب وظائب جو ہے یہ اور کتابوں میں مل جاتے ہیں تو کیا یہی جو امیر لیے سننے سے بیت ہیں اسلام بھائی یا اسلام بہنیں تو کیا یہ دیگر کتب سے جو عام بازار میں وظائف کی بہت ساری کتابیں مل جاتی ہیں تو کیا وہاں سے یہ وظائف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا یہی یہی سے ان کو پڑھنے چاہیے اصل میں کسی بھی مرد دیا وظیفے کی کامل برکت حاصل کرنے اور اس میں حقیقی کامیابی کے لیے عورت و وظائف کی مرشد کامل سے اجازت بہت فائدہ دیتی ہے اور ان کی اجازت کے تحت پڑھے جانے والے اوراد و وظائف کے ذریعے ظاہر ہونے والے فیوز و بارکات کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اچھا وظائف کی اجازت میں ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شیخ کرام نے جو لکھی اپنی کتابوں میں کہ مرشد کریم اپنے عطا کردہ اوراد و وظائف سے متعلق تمام ظاہر و باطنی امور کی تعلیم دینے کے علاوہ مکمل توجہ بھی فرماتی اور یہ باطنی جو توجہ ہوتی ہے نا یہ اولاد وضاحف میں کیمیا کا اثر رکھتی ہے بالکل بہت اس سے زیادہ برکت ملتی ہے اسی لیے آوراد و وظائف پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرید صرف اپنے مرشد کامل کے دیے ہوئے آوراد و وظائف میں ہی مشغول رہے دیگر کتابوں میں سے لیے ہوئے یا کسی اور کی طرف سے ملنے والے وظائف کو ترک کر اور کوشش کرے کہ دیگر اجازت مرشد کسی ورد یا وظیفے میں مشغول نہ ہو کیونکہ بغیر اجازت مرشد کسی ورد یا وظیفے میں مشغول ہے جو ہے نا یہ مشائق کرام کے نزدیک طریقت میں ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتی ہے جیسا کہ عبد الوہاب شیرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنی مشہور زمانہ تصویر جو ہے آپ کی النبار القدسیہ میں کہ مرید کو لائق نہیں آپ فرماتے کہ مرید کو لائق نہیں کہ اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر کسی وظیفے میں مشغول ہو بلکہ مرشید کو جائز ہے کہ وہ اپنے مرید کو ایک وظیفے کو ترک کرنے اور دوسرے وظیفے کی اختیار کرنے کا حکم فرمائیں جب مرشید کسی کو وظیفے کا ترک کرنے کا حکم فرمائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً ہی حکم مرشید کی تعمیل کرے مرید کو اپنے دل میں کوئی اعتراض لانا بھی جائز نہیں مثلا دل میں یوں کہ یار وہ وظیفہ تو اچھا تھا مرشد نے مجھے سیکیور ہو کیا اب انہی وجوہات کی بنا پر جو ہے نا مرید بہت سے ایسے ترقی نہیں کر پاتے کیونکہ بسا اوقات مرشد کسی وظیفے میں مرید کا نقصان دیکھتا ہے مثلا وظیفے سے مرید کے اخلاص کو سخت نقصان پہنچ رہا تھا کہ یہ وظیفہ کرے گا اس کا اسکیم کل بھی کیسے وہ اپنی نگاہ ولاحی سے جان لیتے ہیں کہ اس کو اگر ریویور دیا تو یہ برداشت نہیں کر پائے گا اور کہیں اس کا اخلاص کے بغیر کرے گا تو اس کو فائدہ تو ہوگا بھی نہیں اسی طرح بہت سے عمل جو ایسے ہوتے ہیں جو ایند شرح افضل ہوتے ہیں لیکن جب ان میں نفس کا کوئی عمل دخل ہو تو عمل مفضول یعنی کم درجے والے ہو جاتے ہیں اور مرید کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا لہٰذا مرید کو صرف یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت حکم کی تعمیل ہی کرتا رہے اور اپنے آپ کو وسفسوں کے آنے اور شبہات کے آنے سے بچائیں تو آج کے مٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج کے اس مدنی عام جو ہمارے سلسلے میں جو ہم نے شامل کیا ہے اس حوالے سے الحمدللہ جو ہے اس کی اہمیت اس کی افادیت اور اس کی تفصیل کے حوالے سے کافی باتیں آپ نے سنی اور ساتھ ہی یہ بھی سنا کہ اوراد وظائف کے حوالے سے جو ہے اپنے مرشید سے جو ہے وہ اپنے شیخ سے اجازت ہو تو اس کی زیادہ برکتیں ملتی ہیں بارش روز کے کہ ہم بازار سے کتاب خریدیں اور اس سے جو ہے وظائف وغیرہ کرنا شروع کر دیں تو آج کے سوال کے حوالے سے یعنی آج کا جو مدنی انعام ہے ہمارا اس حوالے سے آپ کے کئی ریکارڈڈ سوالات موجود ہیں جن میں آڈیو بھی ہیں ویڈیو بھی ہیں تو آئیے کچھ آڈیو سوال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ تبارک پھر ان کے جوابات سنیں گے حبیب صلی تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد المدینہ علنان کر رہا ہوں سلسلہ نیک بننے کا نسخہ الحمدللہ مکمل دیکھنے کی سادت نصیب ہوئی اور بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور مدنی نام کے متعلق جو ہے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ میرا سوال یہ ہے شجرے کے کتنے عورات پڑھنے پر مدنی انعامات کا عمل مانا جائے گا جزاک اللہ خیر السّلام علیکم و <ورحمت> اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ میرا نام احمد رضا ہے میرا تعلق پنجاب سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج تک سی تصویر فاطمہ مدنی نام پر اگر عمل کر لیا تو کیا شجر شیر کے اوراد والے مدنی نام پر جائے گا میٹھی میٹھے اسلام بھائیو ہم نے سوال سنے اب ان کے ان ہم جو ہے جواب سنیں گے پہلا سوال تو یہ تھا باول مدینہ سے اسلام بھائی کہ شجرے میں اولاد آپ نے بتایا کہ اکیاون ہے تقریباً اب مدنی نام پر عمل کے لیے کیا سارے کے سارے پڑھنا ضروری ہیں یا کتنے پڑھ لیے جائیں تو مدنی نام پر عمل مان لیا جائے گا جیسے کا جو یہ سوال ہے اس میں جس تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عورت پڑھے جائیں تو کچھ نہ کچھ سے مراد ظاہر ہے کہ ایک سے زائد ہی ہو اور ابھی ہم نے یہ سنا بھی کہ 91 کم بیش اواد و وظائف اس میں موجود ہیں اور یہ ہیں تو 91 لیکن یہ اگر اس پر غور کرے نا تو یہ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اور اس کے فضائل بھی ابھی ہم نے سنے کے کیسی کیسی برکتیں ہیں ابھی ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ہم نے سنا جو تین وظیفے ہمیں پتہ چلے تو سورہ کا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے یا صبح کا جو ہم نے سنا کہ اللہ عمّہ ناض بکا مینانشر کا بکا شعیّم و نَتا و فرو کا علیما تو کتنا یہ مختصر ہے یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ مطلب کہ اتنے مشکل نہیں ہیں بہت آسان ہے یہ اور صبح پڑھنے کے بعد کے بھی اس میں وظائف موجود ہیں تو زہر کے بعد پڑھنے کے بھی عصر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی عشاء کے بعد پڑھنے کے بھی وظائف موجود ہیں اور اسی طرح کے مختصر مختصر ہیں سونے سے پہلے پڑھنے کے وظائف بھی اس میں موجود ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھے جائیں عادت بنانے کے لیے جو ہے وہ دو سے شروع کریں پھر تین کر دیں پھر چار کر دیں آہستہ اس طرح یہ بڑھاتا ہی چلا جائے تو یوں انشاءاللہ اس کا ایک سے زائد بھی پڑھ لے گا تو مدنِ نام اس کا مانا جائے گا لیکن یہ بہت آسان ہے نا اس پر بس توجہ کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ شروع سے غور سے اس کو پڑھ لے تو یہ دیکھے گا کہ واقعی اتنے آسان اور اتنی اتنی برکت ہے اب ایک صبح کا اس میں وظیفہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ و بحمد ہی یہ کتنا مختص ہے صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ پڑھنے والا جنون جزام برس اور نابینا ہونے سے بچے گا تو کتنا مطلب کہ مختصر اب اس کو اتنے مختصر سے پڑھنے میں مطلب کیا یہ اس میں کیا پوچھنا ہے کتنے پڑھے جائیں تو کوشش تو یہ کی جائے کہ ہدف تو یہی بنا جائے کہ مجھے سارے ہی اوراد پڑھنے اور واقعی اگر یہ ہدف بنا لے تو ہر نماز کے بعد بھی جو عورات ہے نا وہ دس دس منٹ بارہ بارہ بارہ منٹ پندرہ پندرہ منٹ اس سے زیادہ اس کو وقت لگے گا نہیں شروع میں اس کو دیکھ کر پڑھنا پڑے گا لیکن پھر یہ اتنے آسان بھی ہے کہ یہ تھوڑے دیروں تک بھی یہ پڑھتے رہیں گے نا تو یہ ہفس ہو جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. پھر ان کو بولے تو جیب میں رکھیں گے لیکن بار بار نکالنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی چلتے پھرتے جیسے کام سے نماز سے فارغ ہوا وہ دکان پر جانا ہے تو وہ نماز پڑھتے جب چلے گا تو چلتے چلتے پڑھتے پڑھتے جب دکان تک دک پہنچے گا تو کوئی وظائف ہو چکے ہوں گے تو یوں اتنے مشکل نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ سے مراد یہ ہے کہ ایک سے اور ہدف یہی بنا ہے کہ میں ان اللہ سارے ہی مطلب کہ اراد وظائف مجھے پڑھنے انشاءاللہ. اچھا دوسرا سوال جو تھا یہ کہ آئے تو کرسی فاطمہ سورہ اخلاق نماز کے بعد اور سورہ ملک اور رات کو پڑھنے والا مدنی انام یہ مطلب یہ پڑھا جائے تو یہ ہیں تو شجرے کے اولاد ہی کہ ہر نماز کے بعد آئےت القرسی پڑھنا تصوی فاطمہ پڑھنا اور رات کو سورہ ملک پڑھنا شجرے میں ہی موجود ہے لیکن چونکہ یہ ایک الگ سے مدنی انام لیا ہوا ہے تو یہ پھر یہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ شجرے کے اولاد پڑھنے والا تنظیمی طور پر مدنی انعام نہیں مانا جائے گا ان کا کہ وہ الگ سے پڑھنا ہے اور یہ اس سے اس سے ہٹ کر دیگر جو اواد وہ الگ سے پڑھنے ہے شجرا کے یعنی اس کے لیے جو ہے الگ سے چونکہ وہ مدنی انعام دیا گیا ہے شجرے مدنی. میں اس لیے ان سے ہٹ کے یہ جو مدنی انعام اس مدنی انعام میں آیات الکرسی تصویر فاطمہ وغیرہ بیان کی گئی, گئی ہیں آپ کو سورہ ملک مدنی. جو ہے تو یہ تو پڑھنے ہی ہیں اس سے ہٹ کے کم از کم دو جو ہے آپ اوراد اگر پڑھ لیں گے تو آپ کا عمل مانا جائے گا لیکن ہدف ہوئی جو آپ نے جیسے کہا کہ تمام اولاد کا ہی رکھنا چاہیے کہ ان ایک ایک کر کے جو ہے سب پہ میں نے عمل کرنا ہے تو اسلام بھائی ہمارے جو پنجاب سے جنہوں نے سوال کیا تھا تو ان کو بھی ان کے سوال کا جواب مل گیا باب المدینہ سے جنہوں نے سوال کیا تو ان کے سوال کا بھی ان کو جواب مل گیا تو ہمارے پاس سوالات اور بھی موجود ہیں لیکن اس سے پہلے آئیے ہم ایک ایسی مدنی بہار دیکھتے ہیں کہ جس میں اواد کے حوالے سے آپ سنیں گے تو ایک مزید جذبہ پیدا ہوگا جیسے ابھی ہم نے سنا کہ سارے اورات پڑھنے چاہیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ کیسے سارے اوعاد پڑھے جائیں تو آپ جب آپ سنیں گے اس کی برکتیں برکتیں تو سنی جب آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو مزید ایک جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ و تبارک وطالعہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے و وزائف کے حوالے سے ایک مدنی بہار دیکھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے تیس ل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب ہے اس تحریک پر اللہ और اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا خاص کرم ہے دعوت اسلامی سے متعلق اسلامی بھائیوں کی مدنی بہاریں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی آئیے آپ کو ایک مدنی بہار دکھاتے ہیں یہ مدنی بہار حیدرآباد کے رہائشی نئی احمد کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد پیش آئی کیا ہوا آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں بہت زیادہ بہت ہی زیادہ ہاتھ سے زیادہ مگر ہم یہاں سے فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے جب وہاں جا کے ایکسرا نکالا گیا تو وہاں ہڈی بالکل میری ایک دوسرے پہ چڑھی گئی تھی بالکل تو ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کہا کہ آپ دو دن کے بعد اس کا آپریشن ہوگا ابھی آپ کے ہاتھ پہ ورم بھی ہے تو آپ دو دن کے بعد انشاءاللہ شاء گا تو آپ کا ورم بھی صحیح ہو جائے گا اور آپ نے ہاتھ کو اسٹریٹ سیدھا رکھیے گا, گا. تو اس کے بعد پھر ہم دو دن بعد پھر گئے تو ہمارا جاتے ہی ہم نے ایکس رے کرایا اپنا دوبارہ ہم تو بہت زیادہ حیران تھے एक्सरे ہم نے ایکس رے के دوبارہ تو ایکس رے کے اندر تو ایسا تھا سلسلہ کہ میں تو سنجا کسی اور کا ایکس رے یہ کہ میں نے تو چھوٹے بھانجیوں کو بھی کہا کہ میں نے آپ دیکھیں جا کے ہو سکتا ہے کسی اور کا ایکس رے میرا ناؤ نہ میں نہیں ہے آپ ہی کا تو میں تو خود بہت حیران اور کہ یہ اس طرح کس طرح مگر ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے جو محمد عارف عطاری داود اسلامی کے اندر ہے امیر علیہ سنت کی کتاب ہے اس کے اندر سے کوئی دم کیا کسی کتاب سے دیکھ دیکھ کے انہوں نے تقریباً دو دن تک انہوں نے دم کیا تو میں تو اسی کا کرشمہ سمجھتا ہوں کہ اسی کی وجہ سے جو ہے اتنا کچھ ہوا ہے اس میں ہے تو وہ ہڈی جوڑنے والا ہے ہڈی جوڑنے والا میری الگ کے دو دن دم ہوا دو دن کی بالکل قریب آ گئی آپ حیران رہ کہ ہم میں تو اتنا حیران ہو گیا میں تو خود میں نے گھڑی گڑی ان کو کہا میرا ایکس رے نہیں کسی اور کا ہوا دیکھیں آپ اور آپ ہی کا ایکس رے ہے جی یہی ایکس رے یہ فرسٹ ٹائم شروع شروع میں یہ کنڈیشن دو دن گزرنے کے بعد پھر یہ دوسرا ایکس یہ آج نکال ہے ابھی ابھی تیری دھوم ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے میٹھے اسلام بھائیو دیکھا آپ نے کہ الحمدللہ شیخ تریقۃ امیر اہل سنت کے عطا کردہ وظیفے کو جو ہڈی جوڑنے کے لیے خاص کر آپ نے عطا فرمایا گھریلو علاج کے اندر تو اس وظیفے کو جو ہے قرآن پاک کی آیتیں کریم ہے آپ بھی گھریلو علاج حاصل کریں اور اس کے اندر وظیفے جو ہیں ان کے مطابق عمل کریں تو اس وظیفے کو ان کے بھائی جو ہے جن کی ہڈی ٹوٹی ان کے بھائی وہ عمل کرتے رہے تو الحمدللہ جو ہے ان کی ہڈی جو آپ نے دیکھا کہ ایکسرے میں پہلے بالکل ٹوٹی ہوئی ہے اور دو یا تین دن جو وظیفہ پڑھنے کی برکت سے اب وہ خود جن کی ہڈی ٹوٹی وہ خود اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ یہ میرا ہی ایکسرے رے وہ کہہ رہے کہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ کسی اور کا ایکس ہے لیکن بعد میں مطلب جیسے وہ ہوا کہ وہ آپ ہی کا ایکس ہے اور الحمدللہ وظائف پڑھنے کی برکت سے وہ جو وظیفہ ایک شیخ طریقہ میرل سنت کی عطا کردہ ہے وہ پڑھا ہے تو اس کی برکت سے جو ہڈی جڑ گئی تو اب تو یقین مدنی چینل کے ناظرین کا مطلب ذہن سو خزہ ذہن بن گیا ہوگا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو شیخ طریقہ میر سنت سے مرید ہیں طالب ہیں تو شجرا قادریہ دادریا تاریہ کے ضرور اوراد و وظائف پڑھیں گے اب یہ ذہن میں نہیں آئے گا کہ ایک پڑھے یا دو پڑھے اب تو ان سارے پڑھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہو سکیں اور ایمان کی حفاظت بھی ہو اپنے مطلب مال کی حفاظت بھی ہو جان کی حفاظت بھی ہو بچوں کی بھی حفاظت ہو ہر چیز کی حفاظت کے الحمدللہ اس میں وظیفے دیے گئے ہیں سلسلہ تھا نا ابھی جو دکھایا تو اس میں چونکہ میں نے خود مطلب حاضر ہوا ان کی خدمت میں تو وہ میں ان کے بھائی کو فون کیا تھا کہ یہ اس سلسلے میں ہم یہ متنی باہر دکھائیں گے تو اپنے وہ ایکس رے مجھے دے دیجیے تاکہ میں یہاں پر بھی دکھائیں گے تو اور زیادہ دیکھنے میں جو ہوتا ہے نا یقین مضبوط زیادہ ہوتا ہے اور کسی بھی کے لیے جتنے یقین کے ساتھ کرتے ہیں نا اس کے بارے کا تو وہ ایک سر بتایا کہ ہم نے وہاں جا آپریشن وغیرہ ہوتا ہے جبا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ سلسلے میں ہمارے پاس اور بھی سوالات موجود ہیں اور جن میں ویڈیو سوالات بھی ہیں آڈیو سوال بھی ہیں آئیے اپنے سلسلے میں مزید آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں صلو صل اللہ تعالی علی الحبیب محمد, محمد. مجھے سوال ہی آئے اگر کوئی امیر سنت جو مرید نہ آئے کسی اور پی صاحب جو مرید آئے شاہ ان کے سجرا پڑھنے کی ان پڑھنے ملندو ان کے سوال سے جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ یہ کہیں کہ کوئی شخص اگر امیر اہل سنت کا مرید نہیں ہے تو کیا وہ بھی شجرا کے اور رات پڑھ سکتا ہے یا نہیں یہ نہیں پوچھا انہوں نے یہ پوچھا کہ میں جو سندھی میں سندھی تھوڑی بہت سمجھ آیا تھی تو اگر کوئی امیر علیہ سنت سے مرید نہیں ہے کسی اور پیر صاحب کے مرید ہے اور وہ امیر السنت کا طالب ہے تو کیا اس کو اولاد وضائے پڑھنے کی اجازت ہے اور کیا وہ پڑھے گا تو کیا اس کو بھی فیض ملے گا یہ اس نے پوچھا ہے. تو اصل میں کیا ہے کہ اولیاء کرام سے فیض کے مطلب یہ کہ ذرائع ہیں یا تو ان سے مرید ہو جائے یا ان سے کسی اور پیر صاحب کے مرید ہو طالب ہو جائے اور اگر مرید طالب نہیں بھی ہے محبت کرتا ہے اور اس کو اگر عقیدت ہے اس ولی سے اور یقین کے ساتھ مطلب ہے کہ اگر کوشش کریں تو اس کو برکت ہے ملتی ہے یہ مطلب ہے کہ ساری بات ہے اس کی محبت اس کی عقیدت جیسے میں ایک مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں انشاء اللہ آپ کا دل جھوم اٹھے گا صبح پنجاب کے شہر گلزار طیبہ کے مبلغ دعوت اسلامی جو کہ رکن شعورا دی ہیں اور اس وقت بیرون سفر پر انہوں نے بتایا کہ میں جب رکنے شرا نہیں تھا ایک مطلب مبلک کے طور پر دعوت اسامی کی خدمت نکھی کی دعوت کی دھوئے مچا رہا تھا کہ غلط انیس سو پچانوے کی بات ہے تو وہی کہتے ہیں مجھے خوشخبری ملی کہ واک اینڈ میں امیر علی سنت کا سنت و بھرا بیان ہے اب میں نے انفرادی کوشش کے ذریعے عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ تیار کیا اور سفر کے اختتام پر چلو بھائی سنت بھرے اجتماع میں شرکت بھی کر لیں گے اور مدنی قابل میں سفر بھی ہو جائے گا اچھا میرے سرکا میں میرے بھانجے کے ابو بھی شامل تھے وہ اصل میں کیا تھا کہ ان کی صحبت ذرا کرامات اولیاء کے نام ماننے والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے باعث وہ عقائد کے معاملے میں تذبذب کا شکار تھے خیر ہمارے ساتھ قاتلے میں وہ آ گئے اچھا اسی دوران ایک پیدائشی نابینا حافظ صاحب پیدائشی نابینا تھے وہ بھی تشریف ہمارے پاس جو کسی اور پیر صاحب سے نقش بندی سلسلے میں مرید تھے اور امیر علیہ سنت سے طارب ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں بس مجھے بڑی محبت امیر علیہ سنت سے اور میں بھی مدنی قافل میں سفر کروں گا اب وہ بڑے آزمائش میں آگے کہ یار ہم کیا کرتے ہیں اب ایک نابینا جو بالکل پیدائشی نابینا ہے اب ان کو مطلب ہے کہ کیسے لے کے مطلب ہے کہ ہم جائیں اور کیسے سنبھالیں گے تین دن بہت آزمائش ہو جائے گی تو وہ مطلب ہے کہ نابینا حافظ صاحب جو تھے نا ان کا جذبہ ایسا تھا کہ وہ رو پڑے گئے نا ہمارے سامنے اور کہنے لگے کہ بس میری بڑی خواہش ہے میں قافلے میں سفر بھی کرنا چاہتا ہوں میں نے امیر ارسنت دامد درکار کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے بس خیر ان کا جب جذبہ دیکھا نا تو سب نے کہا لے لو ان کو ساتھ سنبھال لیں گے مل کر اب وہ لے گیا ساتھ ان کو اب تین دن کا بتاتے ہیں کافلا جب ہمارا اجتماع گاؤں میں پہنچا جب اجتماع کا وقت ہوا تو اتنی تعداد تھی کہ جو منچ ہوتا نا جس میں امیر سن تشریف فرماتے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا اچھا امیر علیہسن کا بیان جاری تھا ہم جا کر درمیان میں بیٹھ گئے سارے اچانک دوران بیان ہم سب سن رہے تھے ایسے کر کے دوران بیان جو ہم نے امیر علیہس نے بیان کے دوران اچانک ارشاد فرمایا کہ ابھی بارش ہوگی مگر معمولی ہوگی جیسا کوئی بھی فکر مند نہ ہو اچھا میرا وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کانو مائی کے بارش ہوگی تو بے اختیار میری نظر آسمان کی تو اٹھی ایسا کر کے تو بارش کا کوئی آسار نہیں تھا مطلب صاف تھا نہ بادل نہ کچھ میں حیرت کے لیے خیر میں بیٹھا بات کہ اچانک حیرت انگیز طور پر کچھ دیر بعد ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی اور ہلکی ہلکی فوار ایسے برسنے لگی اب میں نے کامل کی زبان زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں ہونے والی بارش نے میرے عقیدت کے پھولوں کو مزید مہکا دیا اچھا اجتماع جب ختم ہو گیا ہم سارے گاڑی میں بیٹھے روانہ ہو گئے اچھا راستے میں ہماری گاڑی میں ہم نے دیکھا کہ سامنے سے امیر علیہ سنت کی گاڑی آ رہی ہے اور کچھ اسلامی بھائی کما ہے ہمیں تو موقع مل گیا کہ امیر علیہ سنت کی زیارت کے لیے چلو ہم تو سارے بھاگ جو اور اتر کرمیر سنت سے ملاقات کرنے لگے Ach, امیر علیہ سنت نے کار کا شیشہ نیچے کیا اور ہاتھ سے باندھے ہوئے تو عرصہ فرمائے کہ خیریت وغیرہ پوچھی انہی کی زبان ہو پنجابی ہے تو پاپا نے ایک دم پوچھا ایسے کہ خیریت سے کیسے آئے اچھا اس کے بعد چونکہ بہت کامیاب ہوا تھا تو الحمد للہ امیر سنت بہت خوش تھے نا اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور دیگر استعمال نے امیر السنت کی دست بوستی کی ہاتھ وغیرہ چھوے اچھا میرے جو بچوں کے بھانجے کے جو جو جو ابو جو تھے نا اب وہ چونکہ کی صحبت میں رہتے تھے جو کرامات وغیرہ کو اس طرح نہیں مانگتے تھے نا وہ مطلب دور کھڑے دیکھ رہے تھے کے اور نہ ہی انہوں نے ملاقات کی اور نہ ہی کسی عقیدت کا اظہار کیا اچھا اتنے میں کیا ہوا کہ وہ جو پیدائشی نابینا حافظ ہمارے ساتھ تھے نا اب ہم سب سے اتر کر بسنے سے بھاگ کر پہنچ گئے اب وہ جو تھے نا اب وہ بیچارے کیا کرتے اب وہ بھی کسی طرح گرتے پڑتے وہ مطلب آ کر گاڑی کے سامنے اب ہم ملاقات کرے تھے گاڑی ایسے کھڑی ہوئی تھی اب وہ پیدائشی نابینا حافظ جو امیر علیہ سنت سے مرید بھی نہیں ہے طالب ہے کسی اور مرید ہے لیکن عقیدت دیکھیں محبت دیکھیں کہ اگر عقیدت محبت اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو برکتیں کیسے ملتی ہیں وہ نابینا حافظ صاحب کہتیس افراد کھڑے ہوئے تھے نابینا حافظ صاحب نے کار کے بونٹ پہ سے ہاتھ مارا اور توجہ سے کہ میری طرف دیکھیے امیر السنت تو امیر علی سنت کو اشارے سے عرض کی کہ حضور یہ مادرزاد نابینا ہے ان پر دم کر دیجئے اور دعا بھی فرما دیں امیر علیہسنت نے جھک کر شیشے محسوس کر کے دیکھا پھر اس مادرزاد نابینا کے چہرے پر اپنی نگاہیں اور دیگ میں سے چانچ نکالی سے سگر کے اور اس کی روشنی اس مادرزاد نابینا کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے جیسی دم کرنے کے انداز میں پھونک ماری وہ تو وہ بخار المدینہ جو روکنے شورا ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہم نے دیکھا کہ جیسی پھونک ماری تو اس مادرزاد نابینا نے ایک دم جھر جھری لیا سگر کے اور ایک دم اس کے آنکھیں روشن ہوگی اب کو کیا تھا وہ نقشبندی اسلامی بھائی اچانک آنکھیں روشن ہو جانے پر عجیب کیفیت اس کی دیوان کی چیسنے لگا مجھے نظر آ ہے میری آنکھیں روشن ہو گئی مجھے نظر آ ہے وہ عجیب کیفیت اس کی ہوگی اب یہ کہتے ہو امیر علیہ ثانی بڑے اور روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑے اب یہ ایسا ناقابل ہے یقین منظر تھا کہ وہاں موجود پینتیس کے قریب چشمے دید گواہ گم بخود رہ گئے یہ کیا گئے آخری پہر تھا لوگوں پر کچھ دیر تو ستہ تاری رہا پھر جب تو زمانے کے ولی کی کرامت دیکھ کر تو جذباتی نادینا جن کی اب آنکھیں روشن ہو چکی تھی ان کی حالت جتنی کو روشن پا کر پھول نہیں سمارے تھے اور امیر علس پر فیدا ہوئے جا رہے تھے اب آپ نے اسے سینے سے لگا کر پیٹ تھپکتے اللہ شفا دینے والا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ بہتر کرے گا ہمت اچھا میرے جو کرامت اوجیا کے منکن کی سوبت میں یہ ایمان افروز کرامت دے کر اپنے جذبات کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکے اور روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بدعقیدگی اور سادے کا گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق دار شرف رکھنے کی نیت بھی اس وقت کر لی انہوں نے اور امیر علیہ سنت سے مرید ہو کر سلسلہ عالیہ قادری رضبی اطارے میں داخل بھی نہیں ہوگا یعنی گویا کہ امیر علیہ سنت نے ایک طرف اللہ اور رسول ازب و صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ظاہری آنکھوں کو روشن فرمایا تو دوسری طرف ایک شخص کو راہ حق کی روشنی عطا فرما دی अल्हां تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بہنوئی کی زندگی میں ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ گھر آ کر نہ صرف خود بات نماز پڑھنے لگے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرنے لگے گھر سے انہوں نے ٹی وی اور وسطرار نکال کر باہر کیا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت کی دھوئے مچانے لگے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بدانی چینل کے ناظرین نے دیکھا نہ کہ کسی بھی ولی کامل کے عقیدت مندوں میں یا تو مرید ہوتے ہیں یا طالب ہوتے ہیں یا اہل محبت ہوتے ہیں یہ تینوں صورت جو نا یہ تینوں مرید طالب ہونا یا محبت کرنا حصول فیض کے بہترین ذرائع ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسا یہ خوش نصیب حافظ سے وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ وہ چونکہ حافظ سے نہ تھے تو بس قناش گردن ان کی ایسے ہوتی تھی بس وہ پڑھتے رہتے تھے اب وہ اور جب وہاں پہنچے آیا مسجد میں دوبارہ قافلہ اور وہ قافلہ جہاں تھا دو دن وہاں رہے تھے ہم لوگ تو وہ امام صاحب تو کمیٹی والے تو وہ سارے نمازی جو دیکھ چکے تھے اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے تو کتنے ہے کہ تین انگیاں تو یہ کیا ہے یہ کیا پنکھا ہے تو یہ یہاں سے کہاں دروازہ ہے وہ عجیب اس کی بیچارے گی تو بتانا مقصود یہ کہ اس میں جیسے سوال کیا نا کہ فیز ملے گا ان شاء اللہ آپ صرف اور صرف یقین کے ساتھ آپ ان و وظائف کو اپنا کر دیکھیے اور پھر آپ اس کی برکتوں سے مستفیض ہوئی آپ نے یہ جو مدنی بہار سنائی اس سے ایک تو یہاں یہ ہمیں جو سوال تھا اس کا جواب تو ملا ہی سات مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے مطلب دل کے اندر ایک جذبہ اور ولّہ پیدا ہو رہا ہوگا جو بالخصوص جو ابھی سننے سے بیعت نہیں ہیں یا طالب نہیں ہیں تو ان کے جو مطلب ذہن میں آ رہا کاش ہم بھی جو ہے ان کی خواہش ہوگی کہ ہم بھی اس دور کے وہ ولی کامل کے جن کی نگاہ سے یوں جو الحمد للہ بالکل کھلے آنکھوں جو ہے کئی اسلامی بھائیوں نے کرامت دیکھی اور یہ ایک ہی پر موقف نہیں بہت ساری طرح کی کرامات کا سلسلہ الحمدللہ جو ہے تو اب ان کے ذہنوں میں آئے گا کاش ہم بھی امیر سنت سے بیعت ہوتے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے کی برکت سے الحمد للہ اعتبار بھی ہمارا سلسلہ جاری ہے لیکن الحمد چونکہ ہمارے درمیان رکن شعرا وکیل موجود ہیں تو میں اس سلسلے کی مطلب جو ہے یوں کہنے کے کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موقع سے تو مدنی چینل کے ناظرین کے دل میں ایک جستجو بھی ہے ایک تمنا بھی ہے کہ ہم بھی امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں ہم بھی قادری عطاری سلسلے میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں تو میں عرض کروں گا وکیل اطار سے کہ یہ ہم سب کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو توبہ بھی کروا دیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں ہمیں داخل بھی فرما لیں تو وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہیں وہ چاہیں تو امیر علیہ سنت کے مرید بن سکتے ہیں اور جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ طالب ہو سکتے ہیں طالب ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں وہی وہ ان کے پیر صاحب رہیں گے البتہ طالب ہونے کی برکت سے امیر اہل وسلم کا فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا تو جو میں کہوں میرے ساتھ مل کر اب دہرا دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم عليك يا رسول اللہ الله لا محمد الرسول اللہ محمد علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناوں سے گناہوں سے اور اور ارادہ کرتا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر شریعت پر, پر چلوں گا چلوں گا بد مذہبوں بد مذہبوں اور, اور, اور برے لوگوں کی برے برے لوگوں صحبت کی سہبت صحبت سے بچتا رہوں گا بچتا, بچتا رہوں, گا رہوں گا نماز روزے کی نماز روزے کی پابندی پابندی, پابندی کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ جھوٹ غریبت غریبت چوغلی چغلی معاہدہ خلافی معدہ گالی گلوچ فلم ڈرامے فلم ڈرامے گانے باجے, باجے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ گناوں سے گناوں سے بچتا رہوں گا بچتا رہوں گا اے اللہ, اے اللہ میری, میری اس توبہ کو اس توبہ کو قبول, قبول فرما قبول فرما اور مجھے میرے اس ارادے, ارادے پر اور مجھے میرے اس قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی خان شان پودیا رضویہ اختاریا اختاریا میں نے اپنا ہاتھ میں اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے آپ شیخ طریقت امیر عان ست بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار محمد پودری رضوی اور دعمت برکات مل عالیہ کے ہاتھ میں دیا, ہاتھ دیا, اور دیا اور ان کے ذریعے اور کے ذریعے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غو سے پاس رضی اللہ تعالیٰ ہوں کے ہاتھ میں, اے ہاتھ میں دیا, دیا اے, اللہ اے اللہ مجھے مجھے جناب جناب حوث اعظم کے مریدوں میں ابو قبول فرما اور کل قیامت میں اور بہت سے غلاموں میں تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کے مدانی چینل پہ بھی جو ہے کہ الحمد ہم قادری اتاری ہو گئے اور اپنے نام کے ساتھ اپنی نسبت کے اظہار کے لیے اتاری لکھا اور بولا کرے مثال آپ کا نام محمد اقبال ہے اب محمد اقبال اٹاری ہو گئے محمد جمیل تھے تو محمد جمیل اکتاری ہو گئے اس طرح اتاری نسبت نہیں کیا میرے چکے آپ کے تخلص جو اطار ہے تو جو آپ سے مرید ہوتا وہ ہو جاتا ہے وہ اتاری میٹھے میٹھے اسلام بھائی آج کے سلسلے کی برکت الحمدللہ ہمیں یہ سعادت بھی مل گئی کہ ہم نے جو ہے الحمد ایک سلسلے میں الحمدللہ ہم داخل ہو گئے اور اب تک جو اسلامی بھائی مرید نہیں تھے تو اور وہ ظہر بات سلسلے کے شروع سے ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جب شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ شجرا کے عورات تو وہی پڑھ سکتے ہیں جو زیر بات ہے مرید ہیں یا طالب ہیں تو اب تو آپ سب پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ جو بھی مرید اور طالب ہو چکے ہیں اور یہ مدنی نامات کا فیض ہے اور نیک بننے کا نسخے جو ایک مدنی ہمارا یہ ایک سلسلہ ہے تو اس کی برکتیں ہیں الحمدللہ ہی للہ تو مدنی نامات کس قدر مطلب اہمیت کے حامل ہیں آئیے اس کی کچھ اہمیت کے بارے میں مدنی نامات کے متعلق امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں آئیے سنت کی زبانی سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا نام احمد رضا طاری ہے پیارے باپا جان یہ شاہ سنمائیے ایک نئے سیم بھائی کو کس حکمت کے ساتھ مدنی انعامات کا سلق پیش کیا جائے تاکہ وہ بآسانی عمل کر سکے مدری انعامات کا رسالہ یوں اٹھا کر تحفے میں دے دینے سے تو شاید بات نہیں بنتی اس کو ترغیب ساتھ میں ہو نا تو فائدہ زیادہ ہوگا اور اس کو سمجھایا جائے کہ کس طرح پور کرتے ہیں اور ایک دن یا نا بہتر ہے ضرور لیکن بہتر کا فگر سن کر ہو سکتا آدمی ڈر جائے تو اس کو بتا دے کہ یومیا اتنے ہیں ہفتہ وار اتنے ماہانہ اتنے ہیں تو زندگی بھر کے اتنے اس طرح سالانہ اتنے یہ سب اگر سمجھانا ممکن ہو نا جس کے لیے تو اس سے مدنی انعام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا کہ فوائد اس کے فضائل اس کے بہاریں تو جو اپنے مبلغین باعمل عمل مبلگین ہوتے نا تو وہ اس طرح زیادہ کرتے بھی ہوں گے تو مدنی انعام پہ تو سب کو رسالہ دینا چاہیے اور کرنے کی ترغیب بھی ہو پھر بعض پرس بھی ہو تو انشاءاللہ شاء مدنی انعام پر اگر لوگ ہوگا نا تو انشاءاللہ ہر طرح کا اور سنتوں کا دور دور اور باہریں آ جائیں گے مدنی کاموں کی انشاءاللہ جلہ جلالو واللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبید صلو اللہ تعالیٰ علی محمد مٹھے مٹھے اس لائم بھی جیسا کہ آپ نے سنا شیخ طریقہ تعمیر احل سنت کی زبانی کہ مدنی نامات کا رسالہ حاصل صرف کر لینا یا کسی کو دے دینا صرف ہو سکتا ہے کہ اسی سے عمل کا ذہن نہ بنے بار بار اس پہ ترغیبات پوچھ گچھ کا سلسلہ تو الحمد دعوت اسلامی میں اس کا ایک پورا نظام ہے ذیلی سطح سے لے کر مطلب کابینہ سطح تک اور شرح تک جو ہے مدین نامات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں جو اس کے پوچھ گچھ کے لیے مطلب سلسلہ رکھتے ہیں تو مدین آماد کے ذمہ داران کے لیے بالخصوص اس میں مدنی پھول یہ تھا کہ جب کسی کو مدین آماد کا رسالہ پیش کریں تو پوچھ گچھ کا سلسلہ رکھیں تاکہ شیطان جو ہے وہ مطلب ایسا نہ ہو آپ رسالہ دے دیں اور شیطان تو ظاہر بات یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی نیک نہ بن سکے کوئی نیکیوں کی طرف نہ آ سکے اب رسالے کے ذریعے ظاہر بات ہے کہ وہ جب اس کے مطابق عمل کرے گا تو وہ نیک بن جائے گا اب وہ نیکی کی طرف نیکی کی طرف آنا چاہ رہا ہے تو آپ شیطان اس میں رکاوٹ ڈالے گا تو آپ نے اس کے اندر جو ہے گویا کہ ایک مدنی ہتھیار آپ کو یہ دے دیا گیا کہ بار بار جو ہے پوچھ گچ کا سلسلہ رکھیں ترغیب کا سلسلہ رکھیں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ مدن انعامات پر عمل بڑھتا چلا جائے گا مدنی انعامات جس طرح عام ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے انشاءاللہ سنت کا پیکر بنتا چلا جائے گا اور معاشرتی برائیاں جو ہے انشاءاللہ ختم ہوتی چلی جائیں گی ہمارا یہ نیک بننے کا نسخہ سلسلہ جاری ہے اور آج اس میں الحمدللہ للہ شجرا تاریہ کے اولاد پڑھنے کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے تو اس میں ایک اگر مزید جو ہے شجرا کے اولاد پڑھنے کے حوالے سے کچھ بہاریں کچھ ایسی جو چشم دید بہاریں ہیں اور بیان کر دی جائیں تاکہ مزید چینل کے ناظرین کو مزید زیادہ ابھی جو ہاتھوں ہاتھ, ہاتھ بیت ہوئے وہ بھی ظاہر بعد آپ کو پڑھنا شروع کریں گے تو ان کو ایک مزید جذبہ ملے چند بہاریں اگر سنا دی جائیں کہ ابھی ایک سوال باقی ہے یہ والا یہ آیا تھا یہاں پر آصف جادو اور جنات وغیرہ کے معاملات سے جو لوگ پریشان ہیں یا جو اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں کیا شجر شریف میں ان کا علاج بھی دیا گیا ہے یہ ایک اہم سوال تھا تو کیونکہ بہاریں بھی ان شاء ساتھ ساتھ چلتی رہیں تو اس میں الحمدللہ للہ میں نے عرض کیا نا کہ بے شمار اس میں اوراد وظائف کی جو بہار ہے نا وہ آپ یعنی کہ گھر میں تنگ دستی کے معاملے سے لے کر کسی قسم کی بھی پریشانی ہو اس کے حل کے لیے آپ جب اس میں تلاش کریں گے نا کیونکہ میں نے ارد کی نا کہ کرمو بیش اکیاون یا 52 کے قریب اولاد و وظائف ہیں تو آپ اس میں بے شمار مطلب ہے کہ اس میں آپ غم کی پریشانی کی ایمان جان مال بچے سب کی حفاظت کے لیے اولاد موجود ہے تو اسی طرح جنات اور حادثے وغیرہ کے لیے بھی الگ سے اوراد جیسے میں آپ کو یہ شجرہ موجود ہے میرے پاس میں آپ کو بتا دوں یہ صفحہ نمبر 13 پر ایک وظیفہ ہے وظیفہ میں بعد میں سناتا ہوں اب یہ اس کی برکت میں کرتا ہوں یہ جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحما کی یہ کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ آیا ہے جنوں کی دنیا اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے رات کو اس کچھ کچھ آواز آئی تو اس نے دیکھا کہ میرے گھر کے قریب ایک بہت بڑا مکان ہے اور اس مکان کے اندر مطلب ویران ہے وہ مکان تو میری میں آنکھ میں نے چھت سے جھاگا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر شیاتی جمع ہو رہے ہیں یعنی جنات جو خبیز جنات ہیں ایک جن آیا اسے سارے جنات جمع ہو گئے خطرناک قسم کے پھر ابلیس بھی آ گیا اس کے اندر شیطان نے آ کر ان کو مشورہ شروع کیا اور اس نے کہا کہ اربا بن زبیر اربا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو اغوا کر کے کون لائے گا اب جو اتنے خطرناک جناتوں کو بلایا اور پھر شیطان بول رہا ہے کہ اب تم میں سے کوئی اربا بن زبیر رضی اللہ کو اغوا کر کے لے کر آئے ایک جن اٹھا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں وہ جن جو خبی جن تھا شیطان وہ گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس منہ لٹکایا لٹکایا واپس آ گیا اور کہنے لگا میں یہ ترکیب نہیں کر سکتا اب شیطان کو بڑا غصہ ہے سر اور کوئی ہے اس سے بڑا جو مطلب مضبوط قوت والا جو شیطان تھا اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں اب یہ جناب نکلے اور جا کر وہ واپس تھوڑی دیر میں وہ بھی منہ لٹکائے لٹکائے واپس آئیں میں اس کی قدرت نہیں رکھتا اب تو ابلیس کو بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اور کوئی ایسا ہے جو جا کر عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اغوا کر کے لے کر آیا اب وہ مطلب دوبارہ گیا تیسرا دن لیکن وہ بھی ناکام لوٹا تو وہ کہتے میں نے جا کر عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی کہ حضور یہ آخر ایسا کون سا معمول ہے آپ کا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا پھر جب وہ تیسرا دن آیا نا شیطان اب ابلیس نے جب دیکھا کہ یہ بھی نہیں لایا تو اس نے بالکل غزب ناک ہو کر اسے زور سے چیخ ماری اور وہ مطلب ہے کہ ناراض ہو کر چلا گیا نا تو سارے جنات اور شاید ہی چلے گئے یعنی ناکام و نامورات لوٹے وہ اب جو تھے اربا بن زبیر ردی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ بات ارسل یہ کہ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ویرد میرا معمول اور وہ ورد ہے کہ بسم اللہ جلیل شان اویم البرحان شدید سلطان ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ میرا معمول ہے چند ایک الفاظ کے فرق کے ساتھ اس طرح یہ, یہ جو ورد رہے گی الحمد شجر علیہ میں موجود ہے یا اپ اندازہ رہے اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی الفت کریمہ کے حوالے سے کہ ایک ایک بار اگر یہ صبح و شام پڑھ لے نا کوئی تو شیطان اور اس کے لشکروں سے محفوظ رہے گا یعنی وہ لشکر کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ شاء آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ. تو یہ جنات کے پھر اس میں آپ دیکھیں گے تو کافی مل جائیں گے آپ یعنی کہ اس میں یہ دیکھیں صبح اور شام جو رات سوتے وقت جو و وظائف اس میں ہے کہ جیسے آیت ال والا ہے کہ جو سوتے وقت آیت ال کرسی لے تو اس کے گھر اور گرد کے گھروں میں چوری سے پناہ ہوگی آصف اور جن کا دخل نہیں ہوگا یہ پہلے بھی سلسلے میں چونکہ اس کی فضیلت آئی تو بیان کی گئی تھی پھر اکثر ہوتا ہے سوتے وقت وہ پکڑ لیا کسی نے اور وہ ایک دم چھوڑا رہے نہیں گھر میں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا زبردست دیا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف کل, کل هو واحد, اور یہ تینوں پڑھ کر اور پھر اس کو ہاتھوں پر ایسے ایسے کر کے پڑھ لیں پھر ایسے دم کر کے سر پر اور سینے پر اس طرح جہاں تک ہاتھ جائے ایسے یہاں پر پاؤں میں جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتے ہو نا یہ پھیر لے پھر ایک بار پڑھ لیں اس طرح تینوں کل پڑھے پھر دم کیا پھر اس طرح کر کے کانوں میں اچھی گردن پر یہ سارا جہاں جہاں ہاتھ پہنچتے یہ سارا پھیر لے پھر ایسا پڑھ لے پھر اس طرح پھر اس طرح پھیر لے اس طرح اگر تین بار کر لے تو انشاءاللہ ہر بلا سے وہ محفوظ رہے گا آو اور یہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس میں امیر الصنت نے لکھا ہے تو یہ شجرۂ اتاری ہے جو نا اس کی تو اب بس اب بتائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چار سلسلے تو صرف شجرۂ اتاری بتانے میں چلا جائے شاید یہ تو ایک بہترین حصار بھی ہو گیا عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی حصار بتا دیں حصار بتا دیں تو یہ تو بہترین حصار بھی ہے بسم اللہ قمر خلق ومر تبارک اللہ رب گرد من و گرد خان گرد من و گرد خانا من و گرد و فرزندان گرد مال و دوستان من حفاظت تو شبی و تے گا دار یہ اس میں شجرے میں ہیں تو یہ تو پڑھ لیں آپ پڑھ کر انشاءاللہ شاء آپ نیت کریں کمرے کی تو نیت کا حسار ہوگی آپ نیت کریں کہ پورے گھر کی تو گھر کا حصہ ہوگا آپ کو بھی پورے دو تین مکان رکھ کے ان شاء جو جو نیت کر کے پڑھیں گے آپ کے حساب خود ہی بن جائے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ تو, ہاں تو ہاں یہ شجرہ ہے ہاں کی تو مطلب اگر آپ باہرے بتائی جائیں اور اس کے بارے میں اگر وضاحتیں کی جائیں تو بہت زیادہ بدگرکار لیکن اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کو جو مدانی چینل کے ناظرین ہے کہ نیک بننے کا نسخہ جو یہ سلسلہ ہے یہ ہے کس قدر اہم اس میں آپ اگر آج پہلی بار شریک ہوئے تو اب نیت کر لیجئے کہ اب ہر سلسلے میں شامل رہیں اپنے دیگر استعمال کو دعوت دیں کہ یہ آپ واضح طور پر محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی اس میں صرف شجر اٹاری کا و وظائف شجر علیہ جس میں پڑھا جاتا ہے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یہ شجر علیہ اس کی کیا برکت ہے کیا پڑھنے کا طریقہ ہے کیوں پڑھنا چاہیے یہ تو ابھی بیان ہی نہیں ہوا پھر تین بار درد پاک پڑھنے کے فضائل اس کی برکت اس کی کیا آپ کو مطلب ہے کہ دینے کی وجوہات اس سے کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوں گی کس طرح دنیا اور آخرت کی برکتوں کا حصول ہوگا یہ سارا تو سفر میرے خیال میں اس سلسلے میں تو مشکل ہے اب یہ کہ آئندہ سلسلے میں میرے خیال میں یہ ہے کہ اس مدنی انعام کا ایک اور سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ ورنہ کافی تشنگی رہے گی میرے خیال میں دیکھ ابھی تو, تو مدنی چینل, بات بات چینل بات بات کے ناظرین کے سوالات بھی باقی ہیں اور ایک آڈیو سوال جو ہے اپنے سلسلے میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں جس ایک آڈیو سوال جو ہے سن لیتے ہیں کہ وہ مدین چینل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام محمد عادل اطار باول مدینہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ شجرۂ اطاریہ کے اولاد اور وظاہر کے علاوہ کوئی خاص وسیفہ مرشد سے مل جائے یا قل جاری کرنے اور منازل طے کرنے کے لیے کسی اور کے وضائف اور طریقے اپنا سکتے ہیں یا نہیں یہ عادل بھائی باول مدینہ سے کافی تفصیلی سوال انہوں نے پوچھ لیا اور وقت کا پہلے ہی آپ نے فرمایا تو اب اس حوالے سے جو انہوں نے پوچھا یہ بہت اہم سوال کیا ہے انہوں نے اور اس کی معلومات واقعی ایک مرید کو تو ہونی بھی چاہیے ورنہ ہمارے یہاں پر تو آج کل بہت مسائل ہیں اور یوں کر کے انگلی سے کر دیا تو وہ دل جاری کر دیا تو پھر وہ یوں کر کے دیکھا تو اس کو زیارت کرا دی سر اٹھا کر زیارت کرا دی اس طرح کے مطلب ہے کہ بہت سلسلے ہوتے ہیں تو یہ سوال اچھا ہے لیکن اب یہ وقت نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ شاء آئندہ سلسلے میں وضاحت کے ساتھ یہ بہت اہم ہے آپ سلسلے میں ضرور شامل رہی ہیں آپ کو انشاءاللہ اس میں سب بتایا جائے گا کہ یہ کس طرح قلب جاری کرنے کی کیا ترکیب ہے آیا امیر الت دامت برکات العالیہ نے کس طرح رواں روا جاری کیا اور کس انداز سے امیر علیہ سنت دامت برکات الالالیہ منازل طے کرا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں یہ بھی سنیں گے اور منازل طے کرانے کے طریقے ہمارے مشاخ کرام کے کیا رہے ہمارے اسلاف ہمارے صحابہ کرام نے کس طرح منازل طے کی کس طرح منازل طے کرائی، کس طرح آپ نے دل جاری کی اور دل جاری کروائے اور واقعی کس انداز سے ہمیں اللہ تعالی کی رضا کا حصول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ امیر علیہ سنت نے دیا ہے وہ کس طرح اسلاف کے بالکل اہم مطابق ہے ہمارے بزرگان دین جتنے مشاخی کرام کے طریقے دیکھیں ہیں آپ کو ہر ایک کا طریقہ الحمدللہ جو امیر علیہس دامد برکت العلیہ طریقہ لے کے چل رہے ہیں وہ سارا اسلاف کے طریقے کے مطابق ہے البتہ یہ سوال ہے انشاءاللہ اس کے روشنی میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ شجرہ شجر عالیہ کا بھی اور اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ اور پھر اللہ تین سو تیرہ بار درد پڑنے کے بارے میں تو اپنے سلسلے کا طریقہ کار باقی رکھتے ہوئے جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بھی اسی مدنی نام کا جو ابھی ایک جز پورا باقی ہے تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک اور یہ جو سوال ہے اس کا بھی تفصیلی جواب اور بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم اسی مدنی نام پر گفتگو کریں گے اپنے سلسلے کا ایک طریقہ کار باقی رکھتے ہوئے آخر میں جو ہے ہم جو اگلے سلسلے میں مدنی نام پر گفتگو ہونی ہے چونکہ اسی مدنی نام پر ہونی ہے تو آئیے امیر اہل سنت کی زبانی جو ہے آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے میں پھر جو ہے نیک بننے کے نسخے کے حوالے سے ہم بہت سارے مدنی نسخے سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدنی نامات پر عمل کرتے رہیے اپنی صلاح کی کوشش کی بھرپور کوشش کرتے رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام مسلمانوں کو مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وجا ہند نبی شی رمین صلی الرحمۃ علیہ وسلم على الحبیب صلی اللہ تعالی على محمد صول الله تعالی علیہ وسلم